إن الحمد لله نحبته ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن صيئات أعمالنا من يهده الله فلا مبلله ومن يظلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وقال تعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن مخترم <يَعْمَلُون> بزرگو نوجوان بھائیوں پر دنشی ہماری گفتگو کا موضوع ہے ابھی اسلام میں عورتوں کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں عورت ہر زمانے میں مظلوم رہی اس کے ساتھ بڑے بڑے مظالم اٹھائے گئے کبھی اس کی عزت کو نیلام کیا گیا جانوروں کی طرح اس کا سودا کیا گیا شوہر کے ساتھ چیتہ نے اس کو جلایا گیا جہیز کے نام پر اس پر ظلم کیا گیا پیدا ہونے پر کو گالیاں کی گئی اس کو سماج کا سب سے گرا ہوا تبا مانا گیا دنیا کے تقریباً تمام مذاہب نے عورت کے تعلق سے کسی بہت اچھے خیالات کا ابھار نہیں کیا اسلام نے عورت کے تعلق سے سب سے پہلا جو نظریہ پیش کیا وہ یہ کہ اس کائنات میں نسل انسانی کا جو سلسلہ چلا ہے یہ صرف مردوں سے نہیں چلا عورت سے بھی چلا ہے سورہ نشا کی پہلی آیت لکھی اچھا ایک عجیب بات سورہ سورا کے نام سے پوری ایک سورت موجود ہے قرآن کے لیے نسا کا مطلب عورتیں پورے قرآن میں کوئی سورت الرجال نہیں ہے مردوں کے نام سے کوئی سورت نہیں ہے لیکن سورت النسا عورتوں کے نام سے پوری ایک سورت موجود ہے سورہ نشا کی پہلی آیت میں اللہ, تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ایک نفس سے پیدا کیا یعنی حضرت ما زہا اور پھر اسی نفس سے اس کا جوڑا بنایا یعنی حضرت ہوا کو بنایا وہ بدتمن ہو مار جالن اللہ تبارک و تعالی نے اسی آدم اور ہوا سے مردوں اور عورتوں کا سلسلہ چلایا گویا انسانیت کی جو اوریجن ہے جہاں سے انسانوں کی شروعات ہو وہ صرف مرد نہیں ہے ہم صرف آدم کی اولاد نہیں ہیں ہم حوا کی بھی اولاد ہیں ہماری تخلیق کے پیچھے ایک عورت کہا اور اللہ نے کیسا سسٹم بنایا کہ مرد کو بھی پیدا ہونے کے لیے ایک عورت کے ہی پیٹ سے جنم لینا ہوتا ہے گویا اسلام نے یہ بنیاد دی کہ عورت کو ذلیل اور حقیر سمجھنے والوں تم اپنی پیدائش اور اپنی تخلیق کی جو بنیاد ہے عورت ظاہر سی بات ہے کہ تم عورت ہی کے ذریعے پیدا کیے گئے ہو تو عورت کو زلیل نہیں سمجھ رہے تم اپنی پیدائش کو زلیل کر رہے ہو اپنی پیدائش کو حقیر سمجھ رہے ہو ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں نبی بنا کر بھیجے گئے اس معاشرے میں تو عورت کا حال اور برا تھا اس سماج میں تو عورت کوڑے سے بھی بدتر مانی جاتی تھی عورت اگر اپنے مخصوص ایام میں ہوتی تھی جو اللہ سبارک بالیٰ نے فطری طور پر ان کے اوپر مسلط کیا ہے تو عورت کو بالکل الگ کر دیتے تھے وہ لوگ کہ یہ ناپاک ہے اس کے ساتھ کھا نہیں سکتے اس کے ساتھ پی نہیں سکتے اللہ نے منع کیا یس القا مشین اے میرے نبی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ایام میں کے بارے میں انہیں جواب دے دیجئے یہ عورتوں کے لیے ایک تکلیف کی چیز ہے ایام میں ان سے دور رہو یہاں دور رہو سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ مرد اور شوہر اور پیڑ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کائم نہیں کیا باقی ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا سب جائے اسلام نے آ اس رسم کو ختم کیا شوہر مر جاتا تھا تو عورت کے لیے عدت کیا تھی اس معاشرے میں ایک سال تک اس کو ایک کوٹری میں بند کر دیتے ایک سال تک نکلنا نہیں ہے تم کو اسی میں رہنا ہے کھانا پینا لیٹرین کرنا سب اسی میں کرنا ہے اسلام نے آ کر کو بھی ختم کیا نکاح کی کوئی حد نہیں تھی ایک عورت سے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ دس دس مرد ایک ساتھ شادی کرتے تھے بچہ ہوتا تھا جس کی طرف وہ انگلی اٹھا دیتی بچہ اس کا مان لیا جاتا تھا کانسٹی ٹیوشن کا رواج تھا باقاعدہ خیموں میں جھنڈے لگے رہتے تھے پتہ چل جاتا تھا یہاں پہ تمام زمیاں عورتیں رہتی ہیں پیشے ورتیں رہتی ہیں ان کی عزت سے کھیلا جاتا تھا وہ ایک پیشہ تھا اسلام نے آ اس کو حرام کیا اور سب سے بڑی بات یہ کہ کچھ قبیلے ایسے تھے عرب کے اندر کہ جہاں لڑکی پیدا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اپنی موت لے کر آئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی کہ باپ کا چہرہ جو ہے و وغذ سے بھر جاتا تھا چہرہ بالکل لال ہو جاتا تھا پہلے غصے کی وجہ سے لال ہو جاتا تھا اس کے بعد صدمہ ہوتا تھا کہ یہ کیا پیدا ہو گئی کالا پڑ جاتا تھا اور آدمی اپنا چہرہ اسی قوم سے چھپاتا تھا اور اس کے بعد اپنی ہی ہاتھوں جا کے اپنی اپنی اولاد کو اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑتا تھا اور یہ کوئی حکایت نہیں بیان کر رہا ہوں قرآن کریم بیان کرتا ہے کے چودہاں پارا اٹھا کے دیکھیے ان ارب کے لوگوں کے اندر اتنی جہالت اور اتنی بے رحمی تھی اتنی بے مرتی تھی جب ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی جب کسی باپ کے گھر میں لڑکی جنم لیتی تھی اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا وہ اپنا چہرہ اپنی छिपाया سے چھپایا کرتا تھا وہ سوچتا تھا کہ کی کیا کروں سے اگر اس بچی کو پالتا ہوں اگر اس کی پرورش کرتا ہوں تو ذل تو رسوائی اٹھانی پڑے گی ایک راستہ تو یہ کہ اس کو پال لیتا ہوں اس کی پرورش کر لیتا ہوں سماج میں ذلت اٹھا لیتا ہوں اور دوسرا راستہ یہ ہے میں اس بچی کو زمین میں گاڑ دیتا ہوں میں اس بچی کو مٹی میں گاڑ کا کام ہی ختم کر دیتا ہوں یا نہیں آپ سوچیے کہ ایک باپ اتنا سخت دل ہو جاتا عورت کی ایسی نفرت تھی لڑکی کی ایسی نفرت تھی کہ ایک باپ اپنی ہی پیدا ہوئی لڑکی کو اپنے ہی ہاتھ میں جا کے گاڑ دیتا اسلام اس رسم کو ختم کیا اللہ تعالیٰ نے کریم کی آیت نہ سُئِلَكْ بِأَيِّ قُتِلَكْ قیامت کے دن زندہ درگور کی گئی زندہ گاڑی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بھی ای زم بن کو تیلک اے تیرے ماں باپ نے تجھے کس جرم کے اندر مارا تھا کون سے جرم کی تجھ کو سزا دی تھی کیوں تیرے ماں باپ نے تجھے قتل کیا تھا کیا قصور کیا تھا کہ تیرے ماں باپ نے تجھے مار ڈالا تھا ایک احساس دلایا گیا کہ وہ بھی ایک معصوم جان ہے چودہ سو سال گزر گئے انسان چاند پر پہنچ گیا دنیا بھر کی ترقی کر لی ہائی جہاز کی سیر کرنے لگ مگر عورت کو لے کر سوچ آگے وہی ہے آج بھی روزانہ لاکھوں کروڑوں بیٹیاں ماں کے پیٹ میں مار ڈالی جاتی آج بھی روزانہ لاکھوں کروڑوں بیٹیاں پیدا ہونے کے بعد کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دی جاتی آج بھی ہماری لاکھوں بہنے جہیز کے نام سے جلا دی جاتی آج بھی ہماری کتنی بہنیں ایسی ہیں کہ جن کی عزت و ناموز کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے ان کو غلط ٹریک پر ڈالا جا ہے ان کے جسم کو ان کے حسن کو ان کی خوبصورتی کو زمانے کے مردوں کی پیاس ان کی آنکھوں کی پیاس بجھانے کا ان کی لذت کا ایک سامان بنا دیا جی. اسلام نے کہا کہ نہیں عورت ایک میٹیریل نہیں ہے عورت تمہاری لذت کا اور تمہارے دل کی تفکیم کا تمہاری نظروں کی پیاس بجھانے کا ایک سامان نہیں ہے قرآن نے اعلان کیا نب ال <بِالْمَعْرُف> اگر عورتوں کے حقوق مردوں, مردوں کے حقوق عورتوں کے اوپر ہیں تو عورتوں کے حقوق بھی مردوں کے اوپر عورت کی حیثیت بتائیے دنیا کے کتنے مذاہب ایسے ہیں جہاں نیکی عورت کرے روزہ عورت رکھے اور بدلہ کس کو ملے گا شوہر کو ملے گا عورت بےچاری عورت رکھ, رکھ رہی روزہ رکھ رہی کس کے لیے اپنے شوہر کی لمبی عمر کے لیے اور اس کی لمبی عمر کے لیے کون روزہ رکھے گا قرآن نے اعلان کیا نفی بمی مکت سب مرد جو نیکی کرے گا اس کو اپنی نیکی کا بدلہ ملے گا عورت جو نیکی کرے گی اس کو اس کی نیکی کا بدلہ ملے گا اور اسلام نے یہ بھی دی بتا دیا کہ اللہ کے ہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے سیکس کی بنیاد پر جنس کی بنیاد پر اللہ کے نیکی کے معاملے میں کوئی بھید نہیں ہے کہ مرد نماز پڑھے تو اس کو زیادہ ثواب ملے اور عورت نماز پڑے تو کم ملے اللہ کے یہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں اللہ نے اعلان کر دیا منا میلا جو بھی می کمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو منا میلا سالی ہم لنز کر جو بھی میں کمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو بہو موم شرط یہ کہ ایمان والا ہونا چاہیے پلا ہم ایسے عمل کرنے والے مردوں کو بھی اچھی زندگی عطا فرمائیں گے ہم ایسی عمل کرنے والی عورتوں کو بھی اچھی زندگی عطا فرمائیں گے عمل کرنے سے دنیا میں بھی زندگی اچھی ملتی ہے ہم دنیا میں بھی ایسا نیک عمل کرنے والے مردوں کو اور عورتوں کو اچھی زندگی عطا فرمائیں گے اور آکرت میں بھی ان کے عمل کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے لہذا اسلام نے جنس کی بنیاد پر انسان کی جینڈر کی بنیاد پر انسان کے سیکس کی بنیاد پر کسی کسی کی تفریق کا انکار کیا اچھا عورت کی بنیادی حیثیتیں کیا ہوتی عورت یا تو ماں ہوتی ہے یا بیٹی ہوتی، یا, ہوتی یا بیوی ہوتی یا بہن ہوتی سب سے پہلے ماں کو لے لیں گے ماں کا مقام کیا ہے قرآن کریم میں بار بار بتایا گیا حکم دیا گیا دونوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا لیکن احسان ماں کا بتایا گیا ہم نے انسان کو حکم دیا کہ تو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو تیری ماں نے کیسی تکلیفیں جھیل جھیل کر تجھے اپنے پیٹ میں رکھا اپنے پیٹ میں تجھے تکلیفیں جھیل کر رکھا اور تکلیفیں برداشت کر کے تجھے جنم بھی دیا لہویا اور دو سالوں کے اندر تیرا دودھ چھڑایا دو سالوں تک تجھے دودھ پلایا میرے بندے تیرا بھی شکر ادا کر اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر نام لیا جا رہا ہے ماں باپ دونوں کا احسان ذکر کیا جا رہا ہے ماں کا ایسا نہیں کہ باپ احسان نہیں کرتا کیونکہ جو تکلیفیں ماں اٹھا رہی ہوں باپ نہیں اٹھاتا اس لیے والدین کا حق جب یاد دلایا جا رہا ہے تو ماں کی تکلیفیں بتائی جا رہی ہیں، ماں کا احسان بتایا جا رہا بلیل <الْحسَانَة> کیا ہے پندرہ کی. تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت کرو تو صرف اللہ کی کرو بل والی احسانہ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ سن بھلائی کرو ان ماںبنا ان دکل کی برا اہد ہوما او قلا ہوما تنہر ہوما بک اللہ کویما اور تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں اگر بوڑھے ہو جائے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کو تم کسی بات پر اس بھی مت کہو اچھا پہلے یہ کیوں کہا گیا کہ کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے مثال کے طور پر ماں مر گئی باپ بچا ہے باپ بوڑھا ہو گیا تو کہرا اللہ تبارک بتا لا کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر بڑھاپے کو پہنچ گیا اور ایک اللہ کو پیارا ہو گیا تو جو ایک بچا ہے وہ تمہاری توجہ کا زیادہ حقدار ہے جب بڈھا بڈی دونوں زندہ رہتے ہیں تو ایک دوسرے سے باتیں کر کے بہت سارا غم بہت سارا جی ہلکا کر لیتے ہیں چلے جانتے ہیں میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مبت کہا ہے جوانی میں یہ رشتہ محبت والا ہوتا ہے اور بڑھاپے میں رحمت والا ہوتا ہے بڑھاپے میں کہا پھر محبت والی بات ہے؟ پھر رحمت کی بات رہتی ہے پھر وہ بوڑھا باپ اور بوڑھی ماں ایک دوسرے کے وجود ایک ذریعہ بنے رہتے ہیں. ایک دوسرے سنا کے اپنا دکھا سنا کے گزارا کر اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک بچے ایک اللہ کو پیارا ہو جائے تو بیچارہ وہ سمجھو کہ یتیم ہو گیا جیسے بچہ یتیم ہو جاتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچے یا دونوں پہنچ جائیں کل تم کمزور تھے تم بچے تھے تو تمہارے ماں باپ نے کتنے تمہارے لاڑ اور پیار سے تمہیں پالا ہے کتنی تمہاری تکلیفیں برداشت کی تم بیمار ہوا کرتے تھے کیسی راتیں جاگ جاگ کے انہوں نے کاٹی سردیوں کی راتیں تم بستر گیلا کر دیتے تھے تمہارے گیلے بستر پر تمہاری ماں سو جایا کرتی تھی تم کو نرم و نازک بستر پہ دی سلا دیا کرتی تھی تمہارے سر میں درد ہوا کرتا تھا تم سے زیادہ بے چین تمہاری ماں ہوا کرتی تھی تمہارا باپ ہوا کرتا تھا آج وہ بوڑھے ہیں آج وہ کمزور ہیں آج ان کے اندر طاقت نہیں ہے تمہارے اندر طاقت ہے تم جوان ہو تو اپنا ان کا وہ احتان مت بھولو اب اس کو چکانے کا اس کو ادا کرنے کا ایک موقع اللہ نے دیا. آج ہمارے ماں اگر گوڑے ہو جاتے تو ہم ایک بوجھ معلوم ہوتے ہیں اور آج دنیا کی جو ٹاپ سول سوسائٹیز ہیں جو ایجوکیٹڈ اور ماڈرن سوسائٹیز ہیں وہاں کا حال یہ ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اولڈ ہاؤس بھیج دیا جائے ان کے لیے الگ سے یتیم خانہ بنایا گیا ہے بڈھوں کا یتیم خانہ ان کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے گھر میں ایک بوجھ ہو گئے دیٹ از ناٹ اسلامک کلچر اسلام یہ اسلام کہتا ہے کہ وہ گھر گھر کہاں رہ گیا جہاں بزرگوں کی دعائیں نہ ہو جہاں بزرگ نہ ہو جہاں بزرگوں کی دعائیں نہ ہو جہاں ماں باپ کی آئیں ہوں جہاں ماں باپ کی بد دعائیں ہوں وہ اگر آباد نہیں ہو. کہاں جا رہا ہے وہ بوڑھے ہو جائیں ان کے, ان, کے ان, ان کے ساتھ اتنی خدمت کرو کہ کسی بات پر مت کرو جب آدمی ہے بوڑھا ہو جاتا ہے, ہو جاتا ہے ساٹھ کے پار ہو جاتا ہے تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے چلچلاپن آ جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کی کوئی بات تمہیں ناگوار گزری ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی مشورہ تمہیں پسند نہ آئے ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی وہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگے تو تم ایسے موقع پر کیا کرو گے ان کے ساتھ بدتمیزی کرو گے نہیں پلا خبردار ان کو بھی مت کہنا پلا تنہر ہوما انہیں کبھی کسی بات پر جھڑکنا نہیں بک الحما فول بڑے ادب سے بات کرنا کہنا حضل رحما اور رحمت کے بازو کو بچھا دینا ایسے پرندہ اپنے بچوں کو اپنے بازو میں بچھا لیتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے ایسے مشفق ہو جاؤ ایسے رحم دل ہو جاؤ ایسے فرما بردار بن جاؤ کہ اپنے رحمت کے بازو اور یہ دعا ہمیشہ پڑھتے ہو رب کما رب بیانی صغیرہ پروردگار یہ ماں باپ ہے بڑے لات سے بڑی محبتوں سے انہوں نے پالا ہے اللہ تو, کے اوپر تو یہ ماں باپ کا حق اور خاص طور سے ماں کا حق نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ سب اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے اللہ کے رسول من الناس حسن کرنا اے اللہ کے رسول سب سے بہترین سلوک میں کس کے ساتھ آپ نے فرمایا کی ماں کے ساتھ آج آدمی باپ سے ڈرتا ہے ماں سے نہیں ڈرتا باپ ایک بار ڈانٹتا ہے تو بچہ سن لیتا ہے ماں ڈانٹتی تو ماں کو سنا دیتا ہے ماں بیچاری پیدا بھی کرے ماں تکلیف بھی سہے ماں دودھ بھی پلائے اور ماں جب بوڑھی ہو جائے تو جوان بیٹے کی ڈانٹ بھی سنے جوان بیٹے کے تانے بھی سنے جوان بیٹے کی ناراضگی بھی مول لے کہا گیا کہ زمانے کے لیے تم اچھے ہو کے کیا کرو گے صاحبی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین سلوک کس کے ساتھ کروں میرے پیارے نبی نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ پوچھا اس کے بعد آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ پوچھا اس کے بعد فرمایا اپنی ماں کے ساتھ پوچھا اس کے بعد فرمایا اپنے باپ کے ساتھ آپ نے تین بار ماں کا نام لیا چوتھی بار آپ نے باپ کا نام لیا عبداللہ اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھانے کعبہ کا طباف کر رہے ہیں۔ ایک دیہاتی اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے کھانے کعبہ کا طباف کرا رہے طباف کرانے کے بعد کہتا ہے کہ اے عبداللہ ابن عمر آج میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کے طباف کرا تھا آج تو میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا عبداللہ اللہ اتنے عمر بولے تو اپنی ماں کا حق ادا کرنے کی بات کر رہا ہے تیری ماں تجھ کو جنم دیتے وقت تیری ماں کی زبان سے جو چیخ نکلی تھی جو آواز نکلی تھی تیری ماں نے درد عالم کے عالم نے جو چیخ اور چلاہٹ کی جو آواز تیری ماں کی زبان سے نکلی تھی ابھی تو نے اس آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے تو پورا حق ادا کرنے کی بات کر رہا ہے انسان آج اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ کچھ کر دیتا ہے تو سوچتا میں نے کیا کر دیا ان کے احسانوں کے تلے آپ دبے ہیں میرے گھر اور آج اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی بدتمیزی کی تو ہم یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک وطالعہ کا جو قانون مقافات ہے وہ ایک دن رنگ لائے گا ایک دن ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ وہی کریں گے کہیں ایک مرتبہ میں نے ایک واقعہ پڑھا ایک لڑکا اپنے بوڑھے باپ کو ایک کنویں میں ڈھکیلنے کے لیے لے کر گیا بہت آجیز آ گیا تھا تنگ گیا کہ ارے بڑھا پریشان کر رہا ہے اس کو کنویں میں ڈھکیلنے کے لیے لے کر گیا جب کنویں میں ڈالنے لگا تو باپ رونے لگا بیٹا ایک کام کرو اس کنویں میں مت ڈال وہ سامنے جو دوسرا کنواں ہے اس میں ڈال دو مرنا ہی ہے تم کو اس میں ڈال لیتا ہوں کیا رو بولا بیٹا اسی کنویں میں میں نے اپنے باپ کو ڈالا تھا اسی کنویں میں اپنے بوڑھے باپ کو میں نے ڈالا تھا مجھے آج بھی یاد ہے اور آج کی جو میرے ساتھ سلوک کر رہا ہے اور کچھ نہیں ہے یہ میرے اسی بس سلوکی کا نتیجہ ہے تو یہ قانون موقعات رنگ لا سکتا ہے والدین کی بد دعا اور والدین کی دعا میں بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے ان کی دعائیں حاصل کیجئے ان کی بد دعاؤں سے بچیجیے اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے کہا ہے اللہ کے رسول میرا نام بھی جہاد میں جانے والوں میں لکھ ابو داؤد شریف کی صحیح روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے کہا کہ ہاں ماں تو زندہ ہے ماں زندہ ہے اور ماں کی خدمت کرنے والا میرے علاوہ کوئی نہیں آپ نے فرمایا پل زمہ جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو پینل جنت قدم یہاں اسی ماں کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت ہے اسی ماں کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت کہاں کہاں کہا جنت تلاش کر رہے ہو ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے ماں کی خدمت میں جنت ہے اور ایک بات بتاؤں ماں کو خوش کرنا باپ کو خوش کرنا یا رب کو خوش کرنا رب تی والد تی ال والد اللہ کی, رسول کی صحیح ہے جا جاتے ہیں والدین کی فرما رضا مندی اللہ کی رضا مندی ہے اور والدین کی نا فرمانی اللہ کی نا فرما تو عورت اگر ماں ہے تو اس کا یہ مقام ہے عورت اگر دی ہے تو شوہر کے دل کو سکون پہنچانے کا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے باعث میں پارے میں فرمایا روم کے اندر اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری دیویوں کو پیدا کیا تمہارا جوڑا بنایا تم دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو مرد و عورت ایک دوسرے سے سکون حاصل کرے شوہر کو بیوی کے ذریعے سکون ملے بیوی کو شوہر کے ذریعے سکون ملے وجال اور اللہ نے شوہر اور بیوی کے بیچ میں محبت کا رشتہ بنایا ہے رحمت کا رشتہ بنایا ہے علماء کے نے لکھا ہے مفسرین کے نے لکھا ہے کہ محبت کا تعلق جوانی سے ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے سے ہے نیا بیوی کا جو تعلق اور رشتہ ہوتا ہے جوانی میں وہ محبت والا ہوتا ہے بڑھاپے میں رحمت والا ہوتا ہے اور ایک عجیب بات اور بتائی گئی ساحت کریما میں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جو نیا کلچر چلا ہے مغربی تہذیب والا کہ محبت کرو پھر شادی کرو پہلے کسی لڑکی کو پسند کرو اس کے ساتھ دو چار مہینے چھ مہینے افیئر چلاؤ اس کے بعد شادی کرو اور اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ کسی مسلمان اور ایماندار اور متقی لڑکی سے نکاح کرو اور نکاح کے بعد اسے مکمل محبت عطا کرو اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ شادی کے بعد محبت کرو ہمارے یہاں اس کو الٹ دیا کہ پہلے محبت کرو پھر شادی کرو اور یہ جو محبت ہے شادی کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ محبت ہم پیدا کرتے ہیں کبھی آپ غور کیجئے نکاح کیا ہے ایک شریعت کا ایک بندھن ہی تو ہے مولوی صاحب نے اللہ کا نام لے کے شور میاں سے کہا کہ جناب آپ کا نکاح فلاں کی بیٹی کے ساتھ کیا جاتا ہے آپ کو قبول ہے اس نے کہا قبول ہے نکاح ہو گیا زبان سے قبول کر لیا اللہ کا نام لے کر نکاح ہو گیا اب اس نکاح کے اندر کتنی طاقت ہے کہ لڑکا لڑکی چاہے کتنی ہی دور کے رہنے والے ہوں لڑکا الگ اسٹیٹ کا لڑکی الگ اسٹیٹ کے مگر ایسی محبت دونوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے نکاح کے بعد کہ شوہر بےچارہ کمانے کے لیے اگر دبئی جا رہا ہو سعودی عرب جا رہا ہو کہیں جا رہا ہو تو بیوی رونے لگتی ہے کہاں چھوڑ کے جا ابھی سال بھر بھی نہیں ہوا شادی کو بھی چھ مہینہ بھی نہیں ہوا اتنی محبت اللہ کہہ رہا ہے یہ محبت ہم نے پیدا کی وجہ موت رکھنا میاں اور بیوی بی کے بیچ میں یہ محبت ہم نے پیدا کی ہے یہ انسان کی بنائی ہوئی اور یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی بی کا اسی لیے اس کو توڑنا شیتان کو بہت پسند ہے بخاری شریف کی وہ حدیث یاد کیجیے کہ روزانہ شیطان پانی کے اندر اپنا آرش ہے پانی کے اندر اپنا دربار لگاتا ہے اور اپنے چیلوں کو بلا بلا کے پوچھتا ہے نماز چھوڑوا دی شیتان کہتا بہت اچھا کام کیا ایک چیلا کہتا ہے کہ میں نے دو لوگوں کے بیچ میں محبت تھی جائی کر دی دو دوستوں کے بیچ میں فوٹ ڈال دی شیتان کہتا تم نے بہت اچھا کام کیا اور ایک چیلا آگے کہتا ہے کہ یہ میں نے ایک مرد اور عورت کی بنی بنائی گرہستی کو تباہ کر دیا دونوں کے بیچ میں پھوٹ ڈال دی طلاق ہو گیا مرد الگ ہو گیا اور حدیث کے الفاظ ہیں شیطان اس, اپنے اس چیلے کو گلے لگا کے کہتا ہے تم نے واقعی میں ایک کام کیا ہے آج طلاق کی جو زیادتی ہے ہمارے معاشرے میں یہ سب بھی بہت بڑا فتنہ ہے طلاق جو ہے شریعت میں ایک لاسٹ آپشن ہے ایک آخری آپشن ہے آج جس طریقے سے لوگ طلاق دے رہے ہیں اور طلاق کو جس طریقے سے عورت کے لیے ایک ذلت لفظ بنا دیا گیا طلاق کو ایک گالی بنا دیا گیا یہ بھی ہم سب مسلمانوں کے لیے بڑے شرم کی بات ہے طلاق ایک لاسٹ آپشن ہے اور طلاق کے ذریعے ایک گھر بگڑتا ہے ایک ایک سماج کی ایک یونٹ برباد ہوتی تو بیوی کی حیثیت سے عورت جو ہے یہ سماج میں سکون کا ذریعہ ہے یہ اپنے شوہر کو سکون پہنچاتا اور اللہ تعالیٰ نے بڑی بہترین تعبیر استعمال کی ہے شوہر اور بیوی کے رشتے کے لیے بقرہ کے چلتا فرمایا مرد عورت کے لیے لباس ہے عورت مرد کے لیے لباس ہے لباس کا مطلب جانتے ہیں لباس جو ہوتا ہے نا یہ آدمی موسم کے مطابق پہنتا ہے گرمی کا موسم ہے کاٹن پہن لیا جاڑے کا موسم آیا گولن پہن لیا بارش ہو رین کوٹ پہن لیا تو گویا اللہ تبارک بطالہ یہ فرما رہا ہے کہ مرد عورت کے لیے لباس ہے عورت مرد کے لیے لباس ہے یعنی جس طریقے سے ہم ہر موسم میں اپنے موسم کی رعایت کرتے ہوئے لباس پہنتے ہیں گویا عورت مرد کو اور مرد عورت کو زمانے کی سرد و گرم ہواؤں سے بچاتی ہے عورت جو ہے اپنے شوہر کو زمانے کے فتنوں سے بچاتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کو زمانے کے فتنوں سے بچاتا ہے اور لباس ہماری عزت کو ڈھانکتا ہے ایک اگر صحیح دماغ آدمی جس کا دماغ بالکل صحیح ہے وہ اگر ننگا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں پاگل ہے کیا نگا ہو گیا ہے گویا لباس جب تک آدمی پہنے ہیں اس کی عزت پر, پر پردہ پڑا ہے گویا شوہر اپنی بیوی کی عزت پر, پر پردہ ڈالتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کی عزت پر پردہ دونوں ایک دوسرے کو عزت عطا کرتے ہیں اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ شوہر اور بیری کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کو سیکرٹ رکھنا چاہیے اس کو پرائی, اس کی پرائیویسی کو برقرار رکھنا چاہیے بہت سارے لوگ بےوقوف لوگ ہوتے ہیں دوستوں کے بیچ میں شیئر کرتے ہیں انتہائی جہالت کی بات ہے انتہائی گندی بات ہے اللہ کے رسول نے صاف منا فرمایا کہ یہ رشتہ پرائیویسی کا ہے اس کو سیکرٹ ہے یہ دو لوگوں کے بیچ میں ہونا چاہیے اچھا لباس کے اندر ایک خاص بات اور ہوتی ہے لباس ہمیں زینت عطا کرتا ہے کوئی لڑکا جو ہے جینس کی پینٹ پہنتا ہے کوئی شیروانی پہنتا ہے کوئی جبہ پہنتا ہے کوئی کرتا پائجامہ پہنتا, پہنتا ہے جس کے اوپر جو لباس اچھا لگے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مرد عورت کے لیے لباس ہے یعنی مرد کو عورت سے زیرت ملتی ہے اگر مرد کی زندگی سے عورت کو نکال دیا جائے تو علامہ اقبال کے بطول وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ عورت کے وجود سے کائنات کی تصویر میں رنگ ہے عورت کو نکال دو تو کائنات کی جو تصویر ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی اس میں کلر ہے اس کی وجہ سے اس میں رنگ ہے اس کی وجہ سے مرد کی عورت مرد کی زندگی میں عورت اور عورت کی زندگی میں مرد کمپلسری ہے ضروری ہے اسی لیے اللہ کے رسول نے شادی کا حکم دیا آپ نے فرمایا اور خاص طور سے نوجوانوں سے کہا یا معاشر الشباب منیست نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شادی کرنے کی جسمانی اور مالی اعتبار سے طاقت رکھے پل یا تضبج وہ فوراً شادی کر لے فری نہ ہو اگست دو لسر اس لیے کہ شادی کر لینے سے آدمی کی نگاہ جھک جاتی ہے وہ آن اور آدمی کی شرمگا محفوظ ہو جاتی ہے نکاح کا آپ نے حکم دیئے اور نکاح کے لیے جو ہمارے یہاں رکاوٹیں ہی یہ ہی فرمایا تم اپنے اپنے اندر جو کنوارے لڑکے ہیں جو غیر شادی شدہ لڑکے ہیں تم ان کی شادی کراؤ ان کا نکاح کراؤ اگر وہ غریب بھی ہوں گے اگر وہ پیسے کے اعتبار سے تھوڑی پریشانی میں ہوں گے اگر ان کو کوئی فائنینشیل پرابلم بھی ہوگی تو اللہ نکاح کی وجہ سے ان کو برکت دے دے گا ان کو امیر بنا دے گا ان کو مالدار بنا دے گا تو اس کو ہمیں روایت دینا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول ہماری بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے آپ نے فرمایا انتہا ایزا تمتا جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ وہ انتپ سوا ازک تیتا اور جب پہنو تو اسے پہناؤ وہ اللہ تذ دل وجہ ولا تو اور کبھی اگر عورت بہت زیادہ سرکش ہو گئی ہے اور عورت کو تعیبن اگر جو ہے اس کو دو چار تھپڑ لگانا دیا تو چہرے پر مت مارو وان چہرے پر مت مارو تو ہے اور عورت کے ساتھ گالی گو اس مت حالانکہ ہمارے بہت سارے ماڈرن ٹائپ کے نوجوانوں کو اس بات پر اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت کو مارنے کی اجازت دی گئی یہ بات یاد رکھا جائے کہ اجازت دی گئی یہ نہیں کہا گیا کہ مارو مارنے کی اجازت دی گئی کہ جب عورت بہت زیادہ سرکش ہو جائے تو مار سکتے ہو یعنی کیا کہ مارو اور ہمارے نبی نے مارنے کو پسند نہیں کیا اب اداؤ شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارے کے کو منع کر دیا کہ خبردار اپنی اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اب اللہ کے نبی نے منع کر دیا اب عورتیں کیا تھیں شیر ہو گئی کہ بھئی اب ہم کیا ہے جو کریں اب تو ہمیں مار نہیں سکتے ہمارے شوہر لوگ تو عورتیں بہت زیادہ منمانی کرنے لگی صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ شیروں بھی جو جی میں آ رہا ہے جو من میں آ رہا ہے کر رہی ہیں اور آپ نے منع کر دیا ہے کہ ہم مار بھی نہیں سکتے اللہ کے رسول نے اجازت دے دی ٹھیک ہے بھائی جاؤ اور بہت زیادہ پریشان کرے تو مار سکتے ہو مار لو آپ نے مارنے کی اجازت دی آج آپ نے اجازت دی ہے اگلے دن ڈھیر ساری عورتیں اللہ کے رسول کے گھر میں آ کے اکٹھا ہو جائیں اور سب شکایت لے کر آئی ہیں لگ رہا ہے کہ کئی ہفتے کی بڑا کا گئی سب شکایت لے کر آئی ہیں کہ یا رسول اللہ آج میرے شوہر نے مجھے مارا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام عورتوں سے انٹرویو نہیں لیتے کہ تمہیں تمہارے شوہر نے کیوں مارا ہے اللہ کے رسول مسجد میں آتے ہیں اپنے منبر پر کھڑے ہوتے ہیں صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ لقد طاف بالمحمدن نساء كثير آج میرے گھر پر بہت ساری عورتیں اکٹھی ہوئی ہیں اور يشكون ازواجهن وہ سب اپنے اپنے شوہروں کی شکایت لے کر ائی ہیں اولئک نہیں بخیارکم اولئک نہیں بخیارکم اے لوگوں سن لو جنہوں نے اپنی عورتوں کو مارا ہے اپنی عورتوں پر ہاتھ اٹھایا ہے وہ اچھے لوگ نہیں ہو تم میں بہترین لوگ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کبھی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا ایسا نہیں کہ آپ کی بیویوں نے کبھی آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا یہ رشتہ بڑا نازک ہے یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے کہ بیوی اور رشتے کے بیچ میں بہت سارے ایسے موڑ آتے ہیں نوک نو جھوک ہوتی ہے جھگڑے ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مارا پیٹا جائے ستایا جائے اسی لیے قرآن احسان رکھو تو صحیح طریقے سے رکھو ورنہ عزت کے ساتھ الگ کر یہ جو رکھ کے اسی لیے دیکھیے دنیا کے جن مذاہب میں طلاق کا پروسیس مشکل ہے وہاں بھی اور بڑی تکلیف میں رہ جہاں عورت کو طلاق کی اجازت نہیں ہے وہاں عورت بڑی مشکل میں رہ رہی ہے اس کو رکھا تو ہے نکاح میں لیکن اس کو بہت ہی تکلیف دے کے رکھا جا رہا ہے قرآن کیا کہتا ہے وہ انصاف ہوں رکھو تو بھلائی کے ساتھ رکھو اور تفریح ہوں احسان یا بھلائی کے ساتھ الگ کرو عورت اگر بیٹی ہو ماں کا حق ہم نے بتا دیا بیوی کا حق بتا دیا عورت اگر بیوی ہو بیٹی ہو اس کا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اسلام اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت اگر بیٹی ہے تو اپ کے گھر میں رحمت لے کر ائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اعلا جاریتین حتا تبلغوا جاء يوم القيامه قيामتی انا وهو کہا تھا اللہ کے رسول نے اپنی دونوں انگلیاں ایسے دکھا کے فرمایا کہ جس نے دو پرندوں کو پالا جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئیں بالک ہو گئیں ان کی پرورش کا حق ادا کیا یعنی ایک سالے اور نیک لڑکے سے ان دونوں لڑکیوں کی شادی کر دی ان کا حق ادا کر دیا تو وہ آدمی وہ آدمی قیامت کے دن اس طریقے سے آئے گا وہ اور میں جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں بالکل پاس پاس میں ہیں جنت میں وہ آدمی میرے پاس میں رہے گا اللہ حافظ. یہ مقام ہے بیٹی کی پرورش کرنے والے ایشا فرماتی ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے ایک دن میں گھر میں بیٹھی تھی ایک مانگنے والی بھیک مانگنے والی عورت آئی دو بچیاں کچھ کھانے کو مانگا حضرت آئسہ کہتی ہیں پلن تجز اندی اللہ تم رتن میرے پورے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ملی سوائے کھجور کے اللہ نبی کا گھر ہے نبی کی بیوی کہہ رہی ہے کہ میرے گھر میں کھانے کی صرف ایک چیز موجود ہے کھجور ہے اللہ اکبر کیسے کیسے دن گزارے ہیں ہمارے نبی نے اور آپ کے گھر والوں نے آج تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو بہت کچھ نوازا ہے آج ہم بڑے چین اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں میرے بھائیوں اس کے باوجود ہماری زبان پر شکر کے کلمات جاری نہیں ہوتے ذرا سوچئے کہ امنا ایسا کہتی ہیں کہ میرے گھر میں سوائے ایک کھجور کے کھانے کو کچھ نہیں تھا اور سخاوت اور فیاضی کا یہ عالم ہے کہ وہ کھجور میں اٹھا کے اس عورت کو دے دیا یہ نہیں کہ خود استعمال کرنے کے لیے رکھ لے نہیں, نہیں دے دیا فقیر کو دے دی دیا کھجور دی کیا کیا؟ کے دو ٹکڑے کیے آدھا ایک بچی کو دے دی دیا آدھا ایک بچی کو دے دی دیا خود اس عورت نے کچھ نہیں کھایا جب وہ عورت چلی گئی اور اللہ کے رسول سن آئے تو حضرت عائشہ نے بتایا کیا کے طلعت ایسا ایسا ہوا ایک عورت ائی تھی اور میں نے اس کو ایک کھجور دی اس نے خود نہیں کھائی دونوں بچیوں کو کھلا دیا کیا جواب دیا پیارے نبی نے فرمایا منیبت لی ابی ہاذهل بنات شیئن انن لہو سترم من النار اللہ تبارک وتعالی ان بیٹیوں کے ذریعے کس کو آزمائے گا ان بیٹیوں کے ذریعے جس کو آج آئے جس کا امتحان لے لے اور اس امتحان میں وہ کھرا اتر جائے کن لہو ستر تو وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کا کام کریں گی جہنم سے آڑ کا کام کریں گی جہنم سے پردے کا کام کریں گی حقیقت میں سوچو تو ایک بیٹی جو ہوتی ہے امتحان ہوتی ہے اپنے باپ بچپن سے کے جوانی کی دہلیز تک اس کو پالتا ہے پوچتا ہے اس کے نخرے اٹھاتا ہے اس کا لاٹ پیار کرتا ہے اور پھر اس کو رخصت کر دیتا ہے ایک نئے گھر میں ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتا ہے یہ انسانیت کا بھی دستور ہے اور اسلام کی بھی تعلیم اس کو زندگی بھر تو گھر میں تو بٹھایا بٹھا کے نہیں رکھا جاتا لیکن ذرا سوچو کہ ماں باپ کس کلیجے کے ساتھ اپنی بیٹی کو بدا کرتے اچھا پوری بیٹی دے دی اس نے اب یہ جو بے حیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پریس بھی چاہیے مجھے بائیک بھی چاہیے مجھے کار بھی چاہیے مجھے یہ بھی چاہیے مجھے وہ بھی چاہیے سوچو اس سے بڑی بےغیرتی کچھ ہو سکتی ٹھیک ہے ایک, ایک باپ جو ہوتا ہے اپنی بیٹی کی شادی پر بھی خوش ہوتا ہے لیکن حقیقت میں سوچو تو اس کا دل ہو رہا ہوتا ہے اس کو ایک طرف اپنی کی شادی کی خوشی ہوتی ہے اپنی بیٹی کے کا دکھ بھی ہوتا ہے وہ آپ اس کی ساتھ کھیل رہے ہیں سودے بازی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایک ایک غیر مسلم معاشرے کی چیز کو ہم نے اپنے اپلائی کر لیا آج جو ہے میں نے دیکھا ہندوستان کے کئی شہروں میں دیکھا کئی علاقوں میں دیکھا کہ جہیز کا ایسا رواج ہے ایسا رواج ایسا چلن ہے کہ مسلمان لڑکیاں بیچاری شادی کی عمر نکلی جا رہی ہیں ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے غریب باپ کی لڑکیاں غریب باپ بےچارا پریشان ہے کیسے اپنی لڑکیوں کی شادی کرے اور غلط چند میں جا رہی ہیں غلط قدم اٹھا رہی ہیں کون ذمے دار کے لیے ہم اور آپ جمے دار ہیں نکاح کا جو پروسیس اسلام نے بتایا تھا اس کو آج میں کتنا مشکل کر دیا تو یہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے امتحان ہو ایک اور حدیث دیکھیے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ صحیح پاک کو اپنی کتاب العدب المفرد میں لائے فرماتے ہیں من منکان لہو سلاس وناسی و ہن یار ہم فقط و جبت لہل جن جس کو اللہ تعالیٰ نے تین بیٹیاں کی اور ان تین بیٹیا کی اس نے پرورش کی ان کو کھلایا پلایا تو اس آدمی کے لیے جنت لازم ہو گئی جنت ضرور ملے گی اس کو تین بیٹوں کے باپ ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہنے لگے وسیم تئی رسول اللہ اے اللہ کے رسول اگر تین بیٹیاں نہ ہو دو ہی بیٹیاں ہو آپ نے فرمایا وسیم تین اگر دو بیٹیاں ہو تب بھی اللہ ہوگا میں نے ایک بات پر غور کیا ہے کہ حدیث میں جہاں بھی لفظ آ رہا ہے کم سے کم دو بیٹیوں کا آنا ہے اسی لیے گویا اسلام ہمیں یہ بھی تعلیم دے رہا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو ایک بیٹی دی ہے تو ایک اور بیٹی مانگو اللہ سے کم سے کم دو بیٹیاں مل جائیں دو بیٹیوں کی پرورش کر کے اس حدیث کا ثواب تو ہم حاصل کر آج بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے ایک رشتہ دار کو دیکھا ان کو لگاتار بیٹیاں ہو رہی چار بیٹیاں لگاتار ہو گئی کہ پانچویں بار ان کو بچی ہوئی اور ہاسپٹل میں ڈیلیوری ہوئی اور نرس نے آ کر جب ان کو بتایا کہ آپ کو بچی ہوئی ہے بیٹی ہوئی ہے تو غصے کے آل میں انہوں نے کہا کیوں مجھے یہ خبر سنا میں آئی مر کیوں نہیں جاتی میری بیٹی یہ جملہ یہ جملہ آج جو ہے پڑھے لکھے ماڈرن سوسائٹی کے انسان کی زبان سے میں نے سنا دیہاتوں میں تو لوگ سنتے چلے آئے تھے سعودی عرب کا ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک آدمی کو اللہ تبارک مطالعہ نے چھ بیٹیاں لگاتار بے چارا صبر کرتا رہا ساتویں بار جب اس کی بیوی پرگنٹ ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا ایک دن غصے کے آلم میں کہ اب کی بار اگر تجنے بیٹی کو جنم دیا تو میں تجھے تلاش دے دوں حالانکہ بیٹا یا بیٹی یہ عورت کے قابو میں ہے کنٹرول میں ہے بلکہ میڈیکل سائنس کے اعتبار سے اگر مانا جائے تو اگر کسی کو لگاتار بیٹی ہی ہو رہی ہے تو مرد کے اندر کچھ کمی ہے اس میں عورت سے کوئی قصور نہیں ہے میڈیکل سائنس کی بات ہے لیکن قرآن کے حساب سے تو اللہ تبارک پتا جس کو چاہے بیٹا دے بیٹی دے. تو اس نے کہا کہ تجھے اگلی بار اگر لڑکی ہوئی تو میں تلاق دے دوں گا بےچاری رات کو وہ آدمی جب سویا ہے تو خواب دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک پتا نے اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ کر دیا اس کو خواب میں ایسا مندر دکھایا گیا کہ اس کو جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا اس کو جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے فرشتے لے کے جا رہے ہیں لیکن جب جہنم کے دروازے پر پہنچتا ہے تو اس کی سب سے پہلے نمبر والی سب سے بڑی جو بیٹی ہوتی ہے وہ وہاں پر موجود ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں میرے ابا اپنے بڑے لاڈو پیار سے مجھے پالا ہے میرے ابا کو جہنم میں لے کے آپ لوگ مت جائیے اس کی سفارش پر اس کی بات پر پڑھتے وہاں سے اس کو لے کے چلے جاتے ہیں جہانم کے دوسرے دروازے پر پہنچتے ہیں جب دوسرے دروازے پر پہنچتے ہیں تو وہاں اس کے دوسرے نمبر کی بیٹی موجود ہے کہتی ہے کہ میرے ابا کو چھوڑ دو ان میں بڑے پیار سے مجھے پالا پوسا ان کو چھوڑ اسی طریقے سے جہنم کے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے دروازے پر ہر ایک دروازے پر اس کی ایک بچی موجود ہے اور اس کی سفارش پر اس بچی کو چھوڑ یہ سعودی عرب کا ایک سچا واقعہ ہے وہاں کے ایک مسلمان نے اپنی خواب میں دیکھا تھا اور سعودی عرب کے ایک مشہور عالم شیخ عبد الرحمان علافی نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا اس واقعے ساتویں دروازے پر جب پہنچا ہے تو وہاں پہ کوئی لڑکی نہیں اس کو, کو چھ بیٹیاں تو آلریڈی موجود تھی اور ساتویں مرتبہ اس نے اپنی بیوی کو جا کے دھمکی بھی دے دی تھی کہ اگر تجھے بیٹی ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا ساتویں دروازے پر پہنچا وہاں کوئی بچی نہیں ہے گسیٹ چوتھ کو جہنم میں لے کے چلا جایا گیا اور وہ اچانک وہ چلاتے ہوئے اٹھا ہے پورا چہرہ پسینے سے شرابور ہے بیوی فورن پانی لاتی ہے کہتی کیا بات ہے کیوں اتنا گھبرائے کیوں رونے لگتا ہے اپنی بیوی کے گلے لگتا ہے معافی مانگتا ہے کہ میں نے بہت غلط بات کہ پورا خواب سناتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خواب در حقیقت اللہ تبارک پتا لگ سے ایک کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن کر رہتی ہیں اور میں ان کو بوجھ سمجھ گھائیوں بیٹی اپنے ماں باپ کے لیے جہنم سے نجات کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے اگر آپ نے اس بیٹی کی پرورش کا حق ادا کیا اب آئیے عورت کی کچھ ذمہ داریاں بھی آپ کے سامنے بیان کرتی ہیں عورت کی سب سے پہلی ذمہ داری اس کا ایمان اللہ کے اوپر مضبوط ہونا چاہیے عورت کا ایمان جو بولتے عورت کمزور ہے میں کہتا ہوں کہ عورت کا ایمان اگر مضبوط ہو جائے تو مردوں سے بھی جی مضبوط اس کا ایمان ہو, ہو سکتا ہے مجھے بتائیے اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی جو عورت شہید کی گئی سب سے پہلا جو خون بہا وہ ایک عورت کا بہا آپ اٹھائیے سیرت کی کتابیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ اسلام کی راہ میں سب سے پہلے شہادت پانے والے خاتون اور عورت کا ایمان حضرت ابو سے جیپ کی بیٹی حضرت اسما کو دیکھی جب اللہ کے رسول مکہ سے مٹی جا رہے ہیں زارے سور میں آپ نے تین دن تک پناہ لی وہ تین دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹفن کے اندر کھانا باندھ کے کون لے کے جاتا تھا بولو حضرت اسما لے کے جاتی تھی ایک عورت ہو کر لے کر جاتی تھی بانے کا راستہ کیسا ہوتا تھا پھر رات کی تاریخی کتنی ہمت تھی کتنی طاقت تھی اور ایک دن جو ہے کھانے کو پیک کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا تو اپنے کمر بند کو دو ٹکڑے کر کے اس سے کھانے کو مانگا اور لے کر گئی اللہ کے رسول کی تلاش میں جب ابو جہل پہنچا حضرت ابو کے گھر میں تو حضرت اسما سے پوچھا کہ تیرا باپ کہا گیا ہے کہا کہ مجھے نہیں پتا حالانکہ پتا تھا لیکن اسلام کے لیے جھوٹ بولا انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا ابو جہل نے کھینچ کے تھپڑ مارا حضرت تکلیفیں جھیلی ہیں میرے بھائیوں تو ایمان کے لیے ایمان کی راہ کے لیے عورت کو قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے حضرت حاضرہ کا واقعہ ابھی آپ لوگوں نے جمعہ کے خطبوں میں سنا ہوگا بقرعید کے موقع پر کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت حاضرہ کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جانے لگے مکہ کی سرزمین پر تھوڑی سی کھجورے اور تھوڑا سا پانی ان کے ساتھ تھا اور چھوڑ کے جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا ہلا من تترو نا کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں اے میرے شوہر یہاں کون ہماری دیکھ ریکھ کرے گا یہ معصوم بچہ ہے میں عورت ذات ہوں تھوڑی سی کھجورے ہیں تھوڑا سا پانی ہے دور دور تک کسی انسان کا پتہ نہیں کون ہماری دیکھ بھال کرے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آسمان کی طرف اشارہ کیا حضرت حاضرہ نے کہا کہ اللہ کا دحادا. کیا یہ اللہ کا حکم ہے کیا یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں میری عزیز ماں اور بہنوں ایک عورت کا ایمان دے اگر اللہ کا حکم ایتا ہے تو مجھے اللہ کی سات پر یقین ہے اللہ ہمیں کبھی برباد نہیں کرے گا ایک عورت کو ایسا ہونا چاہیے اللہ کے نبی کے اوپر گارے ہیرا میں جب قرآن کی پہلی پانچ آیتیں نازر ہوئی آپ گھبرائے گھبرائے اپنے گھر پہنچے آپ نے کہا خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ حضرت خدیجہ نے لا کے کمبل دے دیا آپ نے فرمایا کہ نفسی مجھے در ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے کہیں مر نہ جاؤں نبوت کا جو بوجھ آپ کے کندھے پر ڈالا گیا جو داری آپ کے کندھے پر ڈالی گئی آپ اس ذمہ داری کے احساس کرے دبے جا رہے تھے آپ نے کہا کہ خدیجہ مجھے ڈر ہے کہیں میری موت نہ ہو جائے حضرت خدیجہ نے کتنا بہترین جواب دیا تھا کہا کہ کلوی کل لگا اے میرے سرتاج اللہ کبھی آپ کو رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا ان کا اللہ تفصیل الرحیم المعدوم و تخرالا حق آپ تو غریبوں کے سہارا ہیں آپ تو بیواؤں کے سہارا ہیں آپ تو بیکار لوگوں کو کام دلاتے ہیں آپ تو حق کی راہ میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں اللہ آپ کو ذلیل کرے گا اللہ آپ کو رسوا کرے گا یہ ہو نہیں سکتا حضرت خدیجہ کی یہ کلمات تھے جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچا دی آپ اس ذمہ داری کے لیے تیار ہوں. تو ایک عورت ایک عورت اگر چاہے تو خود بھی ایمان مضبوط ایمان والی بن سکتی ہے اور اپنے شوہر کے دین کے کاموں میں اس کی مدد کر سکتی ہے میری عزیز ماں اور بہنوں ایک بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں امام ابو داود رحمت اللہ علیہ سے پاک کو کتاب التحجد میں لائے اللہ کے رسول فرماتے ہیں رسیم اللہ فصل اللہ کی رحمت نازل ہو اس مرد کے اوپر جو رات کو اٹھ کر قیام اللیل پڑھے جو رات کو اٹھ کر تحجد کی نماز پڑھے وہ اِسی عزم رات ہو اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے اپنی اہلیہ کو بھی اٹھائے تو ان ابد اگر بیوی اٹھنے سے انکار کر دے نظو حفیظ و جی تو پانی ڈال کے اٹھائے کہ چلیے اٹھیے موسرما نماز آپ بھی پڑھیے وَرَحِمَ رہیم اللہ اور اسی طریقے سے اللہ کی رحمت نازل ہو اس عورت کے اوپر قامت جو رات کو اٹھ کر قیام اللیل کی نماز پڑھے وہاں اور اپنے شوہر کو بھی اٹھائے اور شوہر اگر اٹھنے سے انکار کر دے نہ زاہد سی وجیل ماں تو اپنے شوہر کے اوپر پانی ڈال دے یہ ایک ایمان والی عورت ہوتی ہے ایک مسلمان عورت کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مرد کے اوپر ڈیپینڈ نہ رہے شریعت کے معاملے میں وہ خود بھی قرآن کی تلاوت کرے وہ خود بھی حدیث کا مطالعہ کرے وہ اپنے آپ کو دینی تعلیم سے لیس کرے دینی تعلیم سے اپنے آپ کو مضبوط کرے اللہ تبار بطالہ نے اپنے نبی کی بیویوں سے خطاب کرتے ہوئے ہمارا قرآن کریم کے باعث میں پارے میں من اے نبی کے گھر کی عورتوں تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں جو حدیث پڑھی جاتی ہے اس کی تلاوت کرو اس کو پڑھو پتہ چلا کہ عورت کا کام بھی ہے پڑھنا عورت کا کام خالی چولہے میں پکانا بچوں کی خدمت کرنا اور کپڑے دھونا نہیں اس کا بھی کام ہے کہ وہ دینی تعلیم حاصل کرے اور اپنے بچوں کی اور اپنے عورتوں کے اندر جو ہے وہ تبلیغ کا کام اپنے اپنے دائرے کی حساب سے کریں ایک مسلمان عورت اپنی شرم و حیا سے کبھی سمجھوتا نہیں دی. اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے اپنی عزت و آبرو پر آنچ نہیں آنے دیتی آج لوگ کہتے کہ عورت کو پڑھاؤ لکھاؤ اسلام نے کبھی منع نہیں کیا لیکن اسلام نے یہ بھی کہا کہ عورت کا جو اصل دائرے کار ہے وہ اس کا گھر ہے اس کی فیملی ہے عورت کی تعلیم ضروری ہے لیکن عورت کو تم اکنامکس پڑھاؤ عورت کو دنیاوی علوم دنیا بھر کے پڑھا کے اس کو جو ہے سروس کراؤ جاب کراؤ یہ اسلام کی تعلیم نہیں عورت سروس کر سکتی ہے مجبوری میں جب مرد کوئی کمانے والا نہ ہو ورنہ کمانے کی اصل ذمہ داری مرد کے اوپر ڈالے گی عورت سے کہا گیا کہ تمہیں اپنے گھر کی جو یونٹ ہے اس کو سنبھالنا ہے اور ایک بات بولوں آج دنیا میں عورت کو اتنا آزاد کر دیا گیا آزادی کے نام پر اس کو اتنا نکال دیا گیا کہ آج بڑے بڑے ہوٹلوں میں کاؤنٹر پر کون بیٹھا ہے عورت بڑے بڑے شاپنگ مال میں ریسیپشن پر کون بیٹھا ہے عورت ہوائی جہاز پر ایئر ہوسٹر کے شکل میں مردوں کی تسکین کا ذریعہ کون بنا ہے مردوں کو پانی کون سرو کر رہا ہے عورت یہ سارے کام عورت کر رہی ہے اور بچے کی پرورش بھی آج عورت ہی کر رہی ہے. بچے کو دودھ پلانے کا کام بھی آج عورت ہی کر رہی ہے کھانا پکانے کا کام بھی آج عورت ہی کر رہی ہے ایسا نہیں کہ یہ سارے کام اس سے لے کر اس کو دوسرا کام دیا گیا اس کے اوپر ڈبل اوور لوڈ ڈال دیا گیا اور پھر یہ نعرہ لگایا کہ ہم نے عورت کو آزاد کر دیا عورت کو آزاد نہیں کیا گیا عورت کو اور پابند کر دیا گیا ہے عورت کی عزت کے ساتھ کھیلا گیا ہے عورت کو ہبت کا نشانہ بنایا گیا ہے مارکیٹ کے اندر ایک شیمپو بھی تب تک نہیں بکتا جب تک کوئی عورت ننگی ہو کر اس کا پرچار نہ کرے مارکیٹ کے اندر سر پہ لگانے والا کوئی ہیئر آئل بھی تب تک بکتا نہیں ہے جب تک کوئی مشہور زمانہ ہیروئن اپنے بالوں کی نمائش کر کے اس تیل کی ایکسٹرا ایڈورٹیزمنٹ نہ کرے یہ عورت کی عزت ہے اسلام نے عورت کو ایک وقار دیا ہے فرمایا وکر نفی وہ اپنے گھروں میں جمی رہو وقار کے ساتھ عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رہو اور اگر کبھی گھر سے نکلنا پڑے کہیں جانے کے لیے کوئی ضرورت ہے بولا تبر رجر اجر جاہی تو خبردار زمانے جاہلیت کی طرح بند کے سمر کے میک اپ کر کے اپنے آپ کو جو ہے میک اپ کی دکان بنا کے مت نکلو سادگی کے ساتھ پردے کے ساتھ نکلو نماز کے لیے عورت کو نکلنے کی اجازت دی گئی کہا گیا کہ اگر تمہاری عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیں تو مت کو لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کے نکلتی ہے تو ایسی عورت بدکلن ہے اور اگر کوئی عورت نماز پڑھنے کے لیے بھی خوشبو لگا کے نکلتی ہے تو کہا گیا جب تک وہ نہا کر گسل کر کے اپنے بدن سے خوشبو نکالنا دے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی تو عزت و وقار شرم و حیا جو عورت کا زیور ہے اس کی حفاظت ایک مسلمان عورت کی ذمہ داری ایک مسلمان عورت کی تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اتباع رسول سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتی وہ نبی کی اتباع سے کبھی کمپرومائز نہیں کرتی ایک صحابی ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول وسلم کے پاس آیا کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک انسار کی ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم نے عورت کو دیکھا لڑکی کو دیکھا انہوں نے کہا کہ نہیں ہے اللہ کے رسول دیکھا تو نہیں تو آپ نے فرمایا کمزور اے ریہ ایک نظر لڑکی کو دیکھ لو پتہ چلا کہ شادی کے پہلے لڑکا لڑکی ایک بار ایک دوسرے کو دیکھ سکتے آپ نے فرمایا دیکھ لو یہاں یہ بات یاد رہے کہ شریعت نے جس بات کی جتنی اجازت دی ہے اس کو اتنے ہی تک محدود رکھنا چاہیے اس اجازت سے اگر آپ اس اجازت یہ جو گنجائش شریعت میں بنائیے یہ گنجائش ختم کر دیں گے تو بھی وہ ایک فتنہ ہے اور اس گنجائش کا دائرہ بڑھائیں گے تو بھی فتنا ہے شریعت میں ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی آپ نے فرمایا دیکھ لو حضرت مزیدہ اتنے شوبھا اپنی ہونے والی سسرال پہنچے لڑکی کے گھر پہنچے لڑکی کے ماں باپ سے ملے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں اور یہ اجازت مجھے اللہ کے نبی نے دی حدیث کی الفاظ ہیں ابن ماجہ کی روایتیں ان ہوما کر دونوں ماں باپ کو بڑا ناگوار گزرا کہ یہ ہماری بیٹی کو دیکھنے کی بات کر رہا ہے میں کہتا ہوں کہ وہ سوسائٹی کتنی حیا والی اور کتنی شرم والی اور کتنی غیرت والی تھی کہ اپنے ہونے والے دامات کے بارے میں بھی ماں باپ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ میری بیٹی کو دیکھیں آج ایک مسلمان اپنی بیٹی کو میک کر کے سجا کر دھجا کر بے نقاب اور بے پردہ مارکیٹ میں گھما رہا ہے سیر و تفری کرا رہا ہے اپنی بیٹی کے حسن کی نمائش کر رہا ہے۔, ذرا سوچو یہ بے غیرتی نہیں ہے اللہ کے نبی کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیے جسے امام نسری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب النکاح کے اندر روایت کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالی نہ تو دیکھے گا نہ بات کرے گا نہ پاک کرے گا۔ کون ہیں تین لوگ آپ نے فرمایا آپ کو لیوا لے لیجیے اپنے ماں باپ کو ستانے والا اپنے ماں باپ کو ستانے والا وسبل اور اپنے ہزار کو اپنے کپڑے کو اپنی لنگی کو اپنے پائجامے کو اپنی پینٹ کو ٹکنے کے نیچے لٹکانے والا وہ جیوس اور وہ بےغیرت مرد جو اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کی عزت کو بازار میں نیلام کرتا پھرے جس کی بیٹی جس کی بیوی جس کی بہن بے پردہ گھومتا ہو اور اس کے ماتھے پر کبھی سلوٹ نہ آتی اسلام ایک مرد کو بھی غیرت مند بننے کی تعلیم دیتا ہے تو لڑکی کے ماں باپ کو بڑا ناگوال ستھرا کہ یہ ہماری بیٹی کو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم, ہم, ہم نہیں پسند کریں گے تم ہماری لڑکی کو نہیں دیکھ سکتے لڑکی اندر سن رہی تھی پردے لڑکی نے اندر پردے سے کہا اے نوجوان اگر ماں میں تجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے فنزر نہیں تو تھی ایک نظر مجھے دیکھ لے کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا حکم میں توڑ نہیں سکتی میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتی اور اگر تجھے اللہ کے نبی نے نہیں بھیجا ہے وہ اللہ ان شدوں کا اگر تو ہے اگر تو اللہ کے نبی نے کو اجازت نہیں دیئے اور تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ یہ حرکت مت کر تو مجھے دیکھنے کی کوشش نہ کر یعنی اس لڑکی کو یہ لگا کہ اجازت رسول نے دی ہے اس اجازت کو توڑنے کا مطلب کہ رسول کا حکم ٹوٹے گا اور اس کی اس کی ہمت کون کر سکتا ہے چنانچہ حضرت مبیرۂ ابن شعبہ نے دیکھا اس لڑکی کو پسند آئی دونوں کا نکاح ہوا بڑی محبت کے ساتھ دونوں رہنے لگے تو ابتدائے رسول کا ایسا جذبہ ہونا چاہیے عورت کے اندر ایک اور واقعہ دیکھیے ایک صحابی تھے حضرت جول ادیب رضی اللہ عنہ ان کے چہرے پر بڑے داد تھے اور کالے کلوٹے تھے شکل و صورت کے اعتبار سے بہت خوبصورت نہیں تھے اچھے نہیں تھے لیکن یہ ہے کہ صحابی رسول تھے اللہ کے رسول بڑی محبت کرتے تھے ان سے ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی آئے اللہ کے رسول نے کہا کہ میں آپ کی لڑکی کے لیے ایک رشتے کا پیغام دینا چاہتا ہوں صحابی بہت خوش ہوئے انہوں نے سمجھا کہ یہ رشتہ اللہ کے رسول اپنے لیے دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ میرے بیٹی میری بیٹی کو قبول فرمائیں اللہ کے رسول رسوس نے فرمایا کہ یہ رشتہ میں اپنے لیے نہیں پیش کر رہا ہوں یہ میرے ایک صحابی ان کے لیے رشتہ پیش کر رہا ہوں جو کی شادی تم اپنی لڑکی سے کرا دوں صحابی نے کہا یا رسول اللہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے انشاءاللہ میں ضرور عمل کروں گا لیکن ایک مرتبہ میں لڑکی کی ماں سے بھی مشورہ کر لیتا ہوں چونکہ یہ عورتوں کا معاملہ ہے ایک مرتبہ میں ان سے مشورہ کر لیتا مسند احمد کی روایت صاحبی گھر پہنچے اور اپنی بیوی کو بتایا کہا کہ اللہ کے رسول نے ایک رشتہ بھیجا ہے اس نے بھی یہی سمجھا کہ رسول نے اپنے لیے رشتہ بھیجا ہے بہت خوش ہوئی کہا کہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے رسول ہماری بیٹی کو اپنے نکاح میں لینا چاہتے صاحبی نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لدیب کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہماری لڑکی کا وہ عورت جانتی تھی جو کو اس نے کہا کہ جولحیب وہ کالا چلو ارے کیسے کیسے رشتے ہماری لڑکی کیا ہے ہم لوگوں نے ٹھکرا دیے اب ہم چلے اس کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کرنے لیں خبردار نہیں ہو سکتا لڑکی کے ماں نے ساتھ انکار کر دیا لڑکی سن رہی تھی اپنے ماں باپ کی بات لڑکی نے کہا آئے میری امی جان اے میرے ابو جان آپ لوگ یہ رشتہ ٹھکرانے جا رہے ہیں لیکن یہ رشتہ ٹھکرانے کے پہلے اس کو ریجیکٹ کرنے کے پہلے ایک بار سوچ لیجیے سردونا امر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ لوگ اللہ کے رسول کا حکم توڑیں گے کیا آپ لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کریں گے یہ مت بھولے کہ یہ رشتہ اللہ کے نبی نے دے جائے اگر اللہ کے نبی نے دے جائے تو ضرور اس رشتے میں ہمارے لیے برکت ہے بلائیے اگر نبی نے دے جائے تو آپ نکاح کر دیجئے میں چلے بھی ایک کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں میں ہنسی خوشی اس کے ساتھ گزارا کر لوں گی لڑکی کباب اللہ کے رسول کے پاس پہنچا کہا اے اللہ کے رسول میرے گھر میں ایسا ایسا معاملہ ہوا اور میری بیٹی نے کہا کہ چونکہ اللہ کے رسول نے یہ رشتہ بھیجا ہے اس لیے میں شادی کروں گا اللہ کے نبی نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا آپ نے فرمایا بارک بار کا لئی سی بندا اے اللہ اپنی بندی کو برکت عطا فرما اور اس کے اوپر برکتوں کی بارش نازل فرما نبی نے ایسی دعا دی کہ حدیث کا راوی کہتا ہے کہ اس عورت کو ساری زندگی میں نے اللہ کے راستے میں سب اور خیرات کرتے ہوئے دیکھا کبھی وہ عورت غریب نہیں ہوئی ہمیشہ اللہ تبارک پتا اتنا نوازا اس عورت کو کہ وہ غریبوں میں فقیروں میں بانٹتی رہی اور حضرت جلد کا کیا مقام تھا مسلم شریف کی حدیث آپ دیکھیے کہ یہی جولے رضی اللہ تعالی نے شادی کے بعد نکاح کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد ایک غزوے میں شہید ہو جاتے ہیں ایک, جنگ میں ایک لڑائی میں ایک غزوے میں شہید ہو جاتے ہیں اور جنگ کے ختم ہونے کے بعد جب اللہ کے رسول کے حکم سے صحابے کرام لاشوں کو اکٹھا کرنے لگتے ہیں تو اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے ہیں ہل تف نمین احد اے میرے صحابہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کی لاش تم کو نہیں مل رہی ہے صحاب کرام کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول لاش تو سب کی مل گئی ہے آپ نے فرمایا نہیں نہیں ہل تف من نمین کیا کی لاش ملی ہے صحاب گرام تلاش کرتے ہیں ایک جگہ سات کافروں کے بیچ میں سات لوگوں کی لاش کے بیچ میں حضرت جلدید کی لاش موجود رہتی ہے اللہ کرپور صحابہ سے کہتے دیکھو میرا یہ بہادر صحابی سات لوگوں کے بیچ میں اکیلا لڑتا رہا اور جب تک ساتوں کو ختم نہیں کر دیا اس کو خود جو ہے اس نے شہادت کا مقام نہیں پایا اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کی روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کو اپنے کندھے پر اٹھایا اللہ اکبر یہ کیا صحابی کا مقام تھا کہ صحابی کا جنازہ صحابی کا جنازہ اللہ کے رسول نے اپنے کندھے پر اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے آپ نے جو ہے ان کو قبر میں اٹھاڑا میرے بھائیوں یہ اس زمانے کی عورتیں تھیں یہ ان کا ایمان تھا اللہ کی ذات پر ان کا اعتماد تھا اور اتباع سنت کا یہ ان کے اندر جذبہ تھا اور آخری بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں ایک مسلمان عورت اپنے شوہر کی پرما برداشت ہوتی ہے عورت کے اندر اطاعت کا جذبہ اگر نہیں رہے گا منمانی کرنے کا جذبہ رہے گا تو گھر جو ہے وہ گلزار نہیں گھر جو ہے وہ جنت نہیں جہنم بن جائے گا جس عورت کے اندر اطاعت کا جذبہ رہے گا بات ماننے کا جذبہ رہے گا وہ عورت جو ہے بڑے حسن و خوبی سے گھر چلائے گی اسی لیے اللہ کے رسول نے عورت کے بارے میں فرمایا کہ عورت چار کام کر لے تو جنتی فرمایا ایزا صنط مر تو عورت اگر چار کام کر لے پہلا کام نماز کی پابندی کرے دوسرا کام رمضان کے روزے رکھے تیسرا کام شوہر کی اعتقاد کرے چوتھا کام اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے عورت اگر یہ چار کام کر لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حدیث آپ کو ابو داود شریف کے اندر بھی ملے گی ترمیزی کے اندر بھی ملے گی مسلم احمد کے اندر بھی ملے گی آپ نے فرمایا دخلت من مین ابواد الجنت شاد وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا اتنا بڑا مکان ہے لیکن اس میں شوہر کی اطاعت ضروری ہے دیکھیے اس کو کوئی انسلٹ کا ایشو نہ بنائے کوئی عورت کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم شوہر کی اطاعت کریں کیا ہماری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے زندگی کی گاڑی میں کوئی ایک ڈرائیور تو ہونا چاہیے نا کوئی گاڑی ایک چلانے والا تو ہونا چاہیے نا اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ مرد اور عورت دونوں زندگی کی گاڑی کا ایک اہم پارٹ ہے لیکن اس گاڑی کا ڈرائیور جو ہے وہ مرد ہے اس لیے کہ کما کے لانا پریوار کی اور جو ہے بال بچوں کی پرورش کرنا ان کے کھانے کمانے کا بندوبست کرنا یہ جی اس کے ذمہ اور اسی لیے شوہر کی خدمت جنتی بھی بنا سکتی ہے اور شوہر کی نافرمانی جہنمی بھی بنا سکتی ہے مسند احمد کی وہ حدیث آپ اٹھائیے کہ صحابیہ اللہ کے رسول کے پاس کسی کام سے آئی تو آپ نے پوچھا ازاتے انتے کیا تم شادی شدہ ہو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں شادی شدہ ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہو ان کا خیال رکھتی ہو ان کی اطاعت کرتی ہو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی قسر نہیں چھوڑتی ہوں مجھ سے جتنا ہو پاتا ہے میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہوں خوش رکھتی ہوں آپ نے فرمایا پندوری. دیکھو دیکھ بھال کے اس رشتے کو نبھاؤ پینا ہوا جنتوں کے بناروں کے اس لیے کہ تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت بھی بن سکتا ہے اور تمہارا شوہر تمہارے لیے جہنت بھی بن ہاں شوہر کی جو بات شریعت کے خلاف ہو جو بات اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو وہ آپ کے لیے ماننا ضروری ہے لیکن جو بات جائز ہے مناسب ہے صحیح ہے وہ بات آپ کے لیے ماننا ضروری ہے تو یہ چند ذمہ داریاں تھیں جو عورت جو ہے کے اوپر عائد ہوتی ہیں اگر عورت ان چیزوں کو اپنائے تو دنیا بھی اس کی جو ہے خوشگوار ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو سکتی ہے یہ ایک سوال آیا ہے کہ جب لوگ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو خاندان دیکھتے ہیں آ, سید شیخ پٹھان وغیرہ تو کیا یہ صحیح ہے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے آپ نے فرمایا تم قلم اربئی عورت کے نکاح میں چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں عورت کا مال دیکھا جاتا ہے کتنے پیسے والی ہیں. اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے کتنی بیوٹیفل ہے کتنی سمارٹ ہے اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے کس خاندان کی ہے کس حسب کی ہے کس اس کا خاندان اور حسب و نصب کیسا ہے اور اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے منع نہیں کیا کہ آپ خوبصورتی مت دیکھیے آپ مال مت دیکھیے آپ خاندان مت دیکھیے لیکن آپ نے فرمایا کہ فر جیل آپ دینداری کو ترجیح دے. تو آج اگر آپ خاندان دیکھ رہے ہیں اپنی ہونے والی بہو کے لیے تو اس میں کوئی حرف کی بات نہیں ہے لیکن ہمارے معاشرے کا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے کیا کیا کہ یہ جو برادریاں ہم نے بنائی ان کو ہم نے ان کی گریڈ بنا دی بناتی ایک برادری جو ہے وہ موچی ہو گئی ایک برادری نیچی ہو گئی ان کا تعلق اشراف سے ہو گیا ان کا تعلق ارازل سے ہو گیا یہ جو ہے اعلیٰ برادریاں ہیں یہ جو ہے نیچی برادریاں ہیں یہ سراسر یہ ٹوٹلی totally جو ہے یہ ہندو تہذیب کا اثر ہے اسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں جو قبائل ہیں جو الگ الگ خاندان ہیں برادریاں ہیں یہ ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہیں اس میں کوئی اونچا اور نیچا نہیں ہے اور اسی لیے اللہ کے رسول کی کوئی ایسی حدیث موجود نہیں کہ آپ نے یہ کہا ہو کہ ہاں فلا خاندان اونچا ہے یا فلا نصف والا اونچا ہے خاندان کے اعتبار سے کوئی اونچا نہیں ہوتا ان نہ اکرم اللہ کی نظر میں تقوی والا یہ زیادہ اونچا ہوتا ہے تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ان پابندیوں سے ہم اپنے آپ کو آزاد کریں ان پابندیوں, کی, ان پابندیوں کی وجہ سے بھی آج ہم مسلمانوں کی جو یونٹی ہے ہمارا جو اتحاد ہے وہ متاثر ہو رہا ہے آج اپنی برادری سے محبت دوسری برادریوں سے جو ہے کھڑ اور ان کو تمجنا, حقیر سمجھنا یہ انتہائی گری ہوئی بات ہے یا خلقناکم من اللہ نے جب تمام انسان کو ایک مرد اور عورت کی اولاد قرار دیا تو ہم سب تو مسلمان ہیں اسلام والے ہیں ہمارے بیچ میں یہ سفر تو یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں مناسب یہ ہے ایک مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو ہے رشتوں میں تقوا اور دینداری کو بیس بنائیں ہاں ہماری لڑکی پڑھی لکھی ہے کوئی حرج نہیں کہ ہم پڑھا لکھا لڑکا ڈھونڈے ہم جو ہے ایک اچھی سروس والا لڑکا ڈھونڈے ایک کاروباری لڑکا ڈھونڈے لیکن ہمارا جو بیس ہونا چاہیے جو بنیاد ہونا چاہیے دینداری ہونی چاہیے کیریکٹر ہونا چاہیے توحید ہونی چاہیے شاء تو میرے محترم ساتھیوں یہ عورت کے حقوق کے تعلق سے اس کے فرائض کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں آئیے ہم اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہماری ماں اور بہنوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توقیتہ فرمائے ایک اچھی ماں ایک اچھی بہن ایک اچھی بیٹی بننے کی توفیقت فرمائے رب العالمین ہمارے گھروں کی جو آپسی ولفت اور محبت ہے اس کو برقرار رکھے شوہر اور بیوی کے بیچ میں کبھی اگر کوئی نوک جھوک آئے تو وہ ختم ہو جائے محبت کے ساتھ یہ رشتہ برقرار رہے اور ہماری ماں اور بہنوں کو اسلامی شرم و حیا اور اسلامی پردے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توقیتہ فرمائے عامد واکردوان الحمد الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <تصفيق> <تصفح>